عزیز طلبا اور طالبات دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم بسم اللہ کے ساتھ ڈیٹا بیئر ہاؤزنگ کا لیکچر نمبر سکس اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر سکس نارملائزیشن کے بارے میں ہے بلکہ اٹس این اوور ویو آف نارملائزیشن اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ نارملائزیشن تو ہم نے ڈیٹا بیسز میں پڑھ لی تھیں تو یہ نارملائزیشن دوبارہ پڑھانے کا بتانے کا کیا فائدہ اس کی کیا ضرورت اس کی ایک بڑی خاص ضرورت ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ضرورت یہ ہے نارملائزیشن آپ کو بتانے کی کہ اس کے جو بالکل اگلا لیکچر ہے یعنی کہ لیکچر نمبر سیون وہ ڈی نارملائزیشن کے بارے میں ہے جب ہم نارملائزیشن کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو نارملائزیشن کی آبجیکٹوز بتاؤں گا اس کے گولز بتاؤں گا اور اس کی قسمیں یعنی کہ ٹائپس بتاؤں گا تو ان کے ساتھ ساتھ میں ان انومالیز کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ان ایشوز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جس کے لیے نارملائزیشن کی جاتی ہے اس ساری بات کے بتانے کا مقصد کیا ہے جب ہم ڈی نارملائزیشن کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ایک سلیکٹو ڈی نارملائزیشن ہوگی تو اس ڈی نارملائزیشن سے جو ایشوز پیدا ہوں گے وہ وہی ایشوز ہوں گے جن کو کہ نارملائزیشن سے ختم کیا گیا تھا اور ان دونوں لیکچرز کو ساتھ یا بیک ٹو بیک رکھنے کا ایک اور مقصد بھی ہے جو کہ پچھلے کئی لیکچرز میں میں ریپیٹ کرتا آ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ہاؤ آ ڈیٹا ویئر ہاؤز ڈفرینٹ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤز میں سلیکٹو ڈی نارملائزیشن کی جاتی ہے اور ہم او لیپ کے بارے میں بھی پڑھیں گے جو کہ آلموسٹ کمپلیٹلی جو مول ایپ ہوتا ہے اٹس آلموسٹ کمپلیٹلی ڈی نارملائزڈ تو مقصد یہ ہے ڈی نارملائزیشن سمجھانا اور اس سمجھانے کے لیے ہم نارملائزیشن کو لے کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو چلیے ساتھیوں ہم لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں اور میں سٹارٹ کرتا ہوں شروع کرتا ہوں کہ نارملائزیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان میں کیا ایشوز ہیں اور ہم ایک قسم سے دوسری قسم پہ کس طرح سے جاتے ہیں ان کے کیا فوائد ہیں اور آخر میں ایک کنکلوجنز بھی ہوں گی تو نارملائزیشن کی طرف چلتے ہیں اور لیکچر کو شروع کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ واٹ از نارملائزیشن اور نارملائزیشن کی گولز کیا ہے نارملائزیشن کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا کو لاجیکلی پارٹیشن کر دیا جائے ڈیٹا کی لاجکل گروپنگ کر دی جائے اور ڈیٹا کو لاجیکل گروپنگ کا ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہوتا ہے تو ٹیبل جو ہے وہ بزنس کا ویو نہیں دیتا وہ تو ایک فلیٹ ٹیبل ہوتا ہے ہم فلیٹ ٹیبل سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں جب آپ نارملائزیشن کرتے ہیں اور کچھ روز اور کالم کو ایک طرف لے جاتے ہیں کچھ کو ایک طرف لے جاتے ہیں افکورس ان کے درمیان ریلیشن شپس بھی قائم رکھتے ہیں تو ایک بزنس کی لوجیکل پکچر بھی ایمرچ کر جاتی ہے تو یہ تو ساتھی ہوئی کہ نارمولازیشن کیا ہوتی ہے نارمولازیشن کے گولز کیا ہیں مطلب کیوں کی جاتی ہے نارمولاشن نارمولازیشن کا ایک بہت بڑا گول ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈیٹا میں ریڈنڈنسی کو ختم کرنا ریڈنڈنسی کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو بار بار بار بار کہیں جگہ پہ ریپیٹ ہو رہی ہے انٹر ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے ڈیٹا ریڈنڈنسی کو ختم کیا جائے ڈیٹا ریڈنڈنسی ختم اس لیے کی جاتی ہے نارملائزیشن کے تھرو ان او پی سسٹمس یا ان ایم آئی ایس یعنی کے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمس اس لیے کہ بات ہوتی ہے پرفارمنس کی پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے انڈر فائیو سیکنڈ رسپانس ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس لیے اگر آپ نے ایک چیز کو اپ ڈیٹ کرنا ہے اور ملٹیپل جگہ پہ اپڈیٹ کرنا ہے اس میں وقت لگ جائے گا بہت زیادہ وقت لگے گا اس میں پرفارمنس نہیں آ آن, نہیں پائے گی پرفارمنس اس لیے ایک گول نارملائزیشن کا ہے اپ ڈیٹ کو تیز کرنا نارملائزیشن کا ایک اور گول ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ڈپینڈنسیز ہیں ایٹریبیوٹس کے درمیان ان کو اس طرح سے ارینج کرنا کہ دے میک لاڈ آف سینس ڈپینڈینسیز کو ارینج کرنا یہ ایک اور بھی گول ہے نارملائزیشن کا آگے چلتے ہیں اگلا پوائنٹ کیا ہے اگلا پوائنٹ یہ ہے ساتھیوں کہ نارملائزیشن کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں اور نارملائزیشن کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں نارملائزیشن کے ریزلٹس یہ ہیں کہ آپ کا جو ٹیبل ہے اور آپ کا جو ڈیٹا ہے اور جو اس کے ریلیشن شپس ہیں وہ زیادہ واضح طور پہ سامنے آ جاتے ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور جو آپ کے کیوری یا ایکسس پاتس بنتے ہیں ٹیبل میں وہ بڑے ویل ڈیفائنڈ اور ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ او ایل ٹی پی سسٹم میں پرفارمنس از کی تو نارملائزیشن کی قسمیں کتنی ہیں نارملائزیشن کی عام طور پہ جو قسمیں استعمال کی جاتی ہیں ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹمز میں یا او ایل ٹی پی میں یا ایم آئی ایس میں یعنی کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز میں یا ای آر پی سسٹمس میں وہ عام طور پہ تھرڈ نارمل فارم تک جائے جاتا ہے اور یہ جو نارمل فارمز ہیں یہ ان کا ایکومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹا بیس سیکنڈ نارمل فارم میں ہے تو اس کو فرسٹ نارمل فارم میں بھی ہونا چاہیے اور اگر وہ تھرڈ نارمل فارم میں ہے تو اس کو سیکنڈ میں بھی ہونا چاہیے تو ان تین نارمل فارمز کے بعد ایک اور بھی نارمل فارم آتی ہے جس کو کہ وائس کارڈ نارمل فارم کہا جاتا ہے کیونکہ کارڈ نے یہ کانسیپٹ دیا تھا ریلیشنل ماڈل دیا تھا اس کے بعد فورتھ نارمل فارم بھی آتی ہے اور ففتھ نارمل فارم بھی آتی ہے لیکن یہ فارمز زیادہ اکیڈمک انٹرسٹ کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں ایکچول آپریشن عام طور پہ تھرڈ نارمل فارم تک ہی چلتا ہے اور جاتا ہے تو ساتھیوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ہر حالت میں نارملائزیشن کرنی ہے کیا نارملائزیشن ہر حالت میں ضروری ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو شروع کے لیکچر میں ایک بات بتائی تھی اور وہ بات یہ تھی کمپیوٹر سائنس از دا آرٹ آف میکنگ ٹریڈ آفس یہ میرے ایک استاد کا کہنا ہے پتا یہ چلا کہ جس کو آپ سائنس کہتے ہیں وہ آرٹ ہے اور آرٹ از آف میکنگ دا ٹریڈ آفس آپ نے ایک بیلنس کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نارملائزیشن کر لیں گے اپنی ڈیٹا بیس کی تو استھیٹکلی تو بہت اچھی ہو جائے گی بڑی ویل اسٹرکچرڈ اور بڑی ویل آرگنائز ہو جائے گی لیکن پرفارمنس پہ اس کی مار پڑ جائے گی پرفارمنس کی مار اسے کہاں پڑے گی ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم میں نہیں پڑے گی عام حالات میں اس لیے کہ آپ کے ٹیبلز کا سائز بہت چھوٹا ہے اور پرابلم کا کنسٹرینٹ ایسا نہیں ہے کیوری کی کمپلیکسٹی ایسی نہیں ہے اور اپ ڈیٹس بھی زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے بات چل جاتی ہے تو پیورسٹ اپروچ تو یہ ہے کہ ہر چیز کو بالکل ناپ تول کے ساتھ دو لائنوں کے درمیان لے کے چلا جائے اس کی میں نے آپ کو ایک پچھلے لیکچر میں مثال بھی دی تھی جو میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا تو ساتھیو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے پیورسٹ اپروچ نہیں فالو کرنی ہم نے ایک پرگمیٹک اپروچ ایک زمینی حقائق والی اپروچ فالو کرنی ہے اس کو لے کے چلنا ہے اور وہ اپروچ کیا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ میں پرفارمنس اس لیے کہ ڈیٹا بہت زیادہ ہے اب ساتھیو میں آپ کو اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے آج کے لیکچر میں ایک مثال استعمال کروں گا اور وہ مثال اب اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ایک یونیورسٹی کو ڈسکس کریں گے جس کے کے مختلف کیمپس ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور اس ایگزیمپل کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ہم ایسی یونیورسٹی لے رہے ہیں جس کا ہر کیمپس ایک مختلف ڈگری پروگرام آفر کرتا ہے جیسے کہ ایم ایس پروگرام ہے جیسے کہ بی ایس پروگرام ہے جیسے کہ پی ایچ ڈی پروگرام ہے اس میں کچھ ایٹریبیوٹس یا کالمز استعمال کیے گئے ہیں جن کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں آپ کو ایس آئی ڈی کا مطلب اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے جو کہ کالم ون ہے ڈگری کا مطلب ہے کہ کون سا ڈگری پروگرام جس میں اسٹوڈنٹ نے رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے ایم ایس یا بی ایس کیمپس کا مطلب ہے یونیورسٹی کے ہم کس کیمپس کی بات کر رہے ہیں یا وہ کیمپس کس شہر میں موجود ہے کورس کا مطلب جو اسٹوڈنٹ نے کورس لیا ہے اتفاق سے سارے کورسز کمپیوٹر سائنس ہی کے ہیں یعنی کہ سی ایس لیکن باقی کورسز بھی ہو سکتے ہیں آخری کالم مارکس کا ہے مارکس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ کا سکور پچاس میں سے کتنا ہے تو ساتھیوں یہ وہ ایگزامپل ہے جس کو ہم لے کے چلیں گے اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں فرسٹ نارمل فارم کی فرسٹ نارمل فارم کیا ہے فرسٹ نارمل فارم میں صرف ڈیٹا کی اٹامک ویلیوز ہونی چاہیے اٹامک ویلیوز کا مطلب ہے کہ ویلیو ایٹ دی لوسٹ لیول لوئسٹ را لیول مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اگر آپ ایگریگیشن کر دیں گے اگر آپ ویلیوز کو سم کر دیں گے ان کو ایڈ کر دیں گے تو پھر وہ فرسٹ نارمل فارم میں ٹیبل نہیں رہے گا جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم جب ایپ انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں یہاں کہ ملٹی ڈائمینشنل او ایپ جو کہ ایک شکل کے ساتھ بھی آپ کو سمجھایا گیا تھا اس میں ٹوٹل ایگریگیٹس ہوتے ہیں سب چیزیں ہی ہوتی ہیں ایگریگیشن کا مطلب ہے سب کے سم لیے ہوئے ہوتے ہیں سب کو ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے اس لیے مول ایپ انوائرمنٹ میں جو ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے وہ فرسٹ نارمل فارم میں نہیں ہوتا چونکہ وہ فرسٹ نارمل فارم میں نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ ٹوٹلی totally, کمپلیٹلی مکمل طور پہ نارملائز ہوتا ہے جو ٹیبل آپ کے سامنے اب سکرین پہ آ گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ڈیٹا کی رپیٹیشن ہو رہی ہے ڈیٹا کی ریپیٹیشن کہاں پہ ہو رہی ہے یہ ایک باکس بنا کے بھی آپ کو سمجھایا گیا ہے مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو ہے وہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے اسی طرح جو کیمپس کا نام ہے جیسے اسلام آباد یہ بار بار رپیٹ ہو رہا ہے اسی طرح کیمپس کا نام لاہور بار بار رپیٹ ہو رہا ہے کورسز میں رپیٹیشن اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ بلک ریپیٹیشن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس ٹیبل کو فرسٹ نارمل فارم سے جس ٹیبل کا نام فرسٹ رکھا گیا ہے سیکنڈ نارمل فارم میں لے کے جانا ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا کی ریڈنڈنسی بھی ختم کر دی جائے اب ساتھیوں میں آپ کو فسٹ نارمل فارم کی دو اہم باتیں بتانا چاہوں گا ایک بات تو انوملیز کی ریفرنس سے ہے اناموملیز کو میں اگ سلائڈ میں کروں گا ہم ڈیٹیل سے اناملیز کو دیکھیں گے اور ایک اور بات جو ڈیٹا ریڈینڈنسی کے ریفرنس ہے وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کی انوائرمنٹ میں بڑی امپورٹینٹ ہے ڈیٹا ریڈینڈنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا رپیٹ ہو رہا ہے آپ ایک ہی چیز بار بار اپنے ڈیٹا بیس میں اسٹور کر رہے ہیں جیسا کہ شہر کا نام تھا بار بار اس کو اسٹور کر رہے ہیں. تو آپریشنل سسٹم یا او ٹی پی سسٹم میں تو اتنا بڑا اس کا ایشو نہیں ہے لیکن ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اس کا ایک اہم امپیکٹ ہوتا ہے جس کو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اب ساتھیوں ہم چلتے ہیں اور اناملیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ فرسٹ نارمل فارم کی انوملیز ہے اناملیز کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی ایکسپشنل کنڈیشنز یا ایسی کوئی غیر ارادی طور پہ ہونے والی غلطیاں جن کو کہ آپ اگر چاہیں بھی کہ روک دیں آپ نہیں روک سکتے آپ اس لیے نہیں روک سکتے کہ جو آپ کا نیچے ٹیبل اسٹرکچر ہے وہ آپ نے بنائے ہوئے اس طرح کا ہے کہ اس میں پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں جس کو اناملیز کہتے ہیں اور میں آپ کو ان اناملیز کی مثال دوں گا اور جب ہم ان انوملیز کو ختم کریں گے تو ختم کر کے ہم سیکنڈ نارمل فارم میں چلے جائیں گے ان انامز کا بتانے کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ جب ہم ڈی نارملائزیشن کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ٹیبل کو سیکنڈ نارمل فارم سے فرسٹ نارمل فارم کی طرف لے جائیں جانتے بوجھتے تو اس وقت آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دس آف کہ آپ نے ہو سکتا ہے پرفارمنس کے لیے ڈینارملائز کیا ہو یقیناً پرفارمنس کے لیے ہی کیا ہے لیکن اس کے نتیجے میں اپ ڈیٹ انارملیز آ گئی اناملز کو ریزالو کیسے کرنا ہے یہ ہم ڈی نارملائزیشن کے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اب ساتھیوں میں آپ کو ان اناملیز کے بارے میں بتاتا ہوں اپڈیٹ انوملیز ان normal نارمل فارم اپڈیٹ انوملیز کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کیا اپ ڈیٹ سے مطلب انسرٹ اپ ڈیٹ ڈلیٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ کچھ ایکسپشنل کنڈیشنز ہو گئیں ڈیٹا میں خرابییں پیدا ہو گئی یا ایسی ریسٹرکشنز آ کہ ہم آگے نہ چل سکے تو میں باری باری اب ان کو ایکسپلین کروں گا اور آپ کے سمجھنے کی سہولت کے لیے ان کو سکرین پر بھی دکھا دیا جائے گا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں اور بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے تو ہم پہلی انواملی کی طرف چلتے ہیں پہلی اناملی انسرٹ اناملی ہے مثال کے طور پہ ہم ایک اسٹوڈینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے اور وہ داخلہ لیتا ہے ایک فرق کیمپس میں مثال کے طور پہ کراچی کے کیمپس میں وہ داخلہ لے لیتا ہے چونکہ ٹیبل فرسٹ نارمل فارم میں ہے اس لیے جب تک وہ کسی کورس میں رجسٹر نہیں کرائے گا اس کی ڈیٹا بیس میں انٹری نہیں کی جا سکتی ہے تو بڑی بےتکی سی بات ہوئی اس لیے کہ جب پہلے اسٹوڈینٹ ایڈمیشن لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے بلکہ بہتر تو فیکلٹی سے ملتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ کورس آفر ہو رہا ہے یہ کورس لیں یہ کورس نہ لیں تو پہلے تو اس کا داخلہ ہوگا ڈیٹا بیس میں انٹری ہوگی رجسٹریشن تو بعد میں ہوگی لیکن چونکہ یہاں پہ ٹیبل ہی ایک ہے اور اس ٹیبل میں ساری انفارمیشن انٹر کرنی ہے اس لیے یہ انسرشن نہیں ہو سکتی ایک بہت بڑی اناملی ہے فرسٹ نارمل فارم کی تو ساتھ ہم بات کر رہے تھے فسٹ نارمل فارم کی اپ ڈیٹ اناملیز کی انسرٹ اناملی کی ہم نے بات کی اب ہم بات کرتے ہیں ڈلیشن اناملی کی ڈلیشن اناملی میں کیا ہوتا ہے سپوز دیٹ اے اسٹوڈنٹ گریجویٹس اینڈ لیوز دا یونیورسٹی سو دا یونیورسٹی ووڈ لائک ٹو ریمو دا ریکارڈ آف دیٹ اسٹوڈنٹ فرام دا ڈیٹا یہ ایک او ایل پی سسٹم کے لیے تو بار ٹھیک ہے مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے تو بات ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ریفرنس سے سمجھاتا ہوں پہلے تو یہاں اناملی دیکھیں کیا ہے اناملی یہ ہے کہ جب اسٹوڈینٹ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور وہ ڈگری لے کے چلا گیا تو یہ ڈیٹا نکالنا تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ہمارا آپ اسٹوڈنٹ نہیں رہا لیکن چونکہ ٹیبل فرسٹ نارمل فارم میں ہے اس لیے پوری کی پوری رو اڑ جب پوری رو اسٹوڈینٹ کے بارے میں اڑ جائے گی یا نکال دی جائے گی تو سارا کا سارا ڈیٹا ضائع ہو جائے گا اسٹوڈنٹ کے بارے میں یاد رکھیں جو میں نے آپ کو ٹیبل دکھایا ہے اس کے کچھ کالمز میں نے آپ کو دکھائے ہیں ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈیٹا بیس فسٹ نارمل فارم میں ہے اس میں بہت سارے کالمز ہیں اس میں اسٹوڈنٹ کی پرسنل انفارمیشن بھی شامل ہے لیکن ان کالمز کو میں نے آپ کو نہیں دکھایا آسانی کے لیے تو جیسے کہ میں نے آپ کو اس ڈیلیشن اناملی کے بارے میں بتایا جب آپ نے ایک رو اڑائی تو سارا ڈیٹا ضائع ہو گیا چلیں آپریشن سسٹم میں تو ایک بات کسی حد تک کسی حد تک جائز ہو کہ ہسٹوریکل ڈیٹا نہیں رکھا جاتا لیکن ڈیٹا ویئر ہاؤس تو ہسٹوریکل ڈیٹا کے بغیر چل ہی نہیں سکتا اس بات بتانے کا مقصد کیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کو آپ نے نارملائز پہلے کرنا ہی کرنا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کا مقصد یا اس کی جو آبجیکٹو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹوٹلی totally ایک ڈی نارملائز کی قسم کی چیز بنا دی ایسی بات نہیں ہے پہلے نارملائز کریں گے اسی لیے فرسٹ نارمل فارم سے سیکنڈ میں لے کر آئیں گے اب ہم اس کی تیسری انارملی کی طرف جاتے ہیں تین اناملیز کی بات کی تھی تیسری انارملی اپ ڈیٹ کی ہے ڈیٹا ویئر ہاؤز میں منیمم اپڈیشن ہوتی ہے یہ آپ خیال کریں کیونکہ جو اندر چیز چلی آتی ہے اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا ہاؤ ایور آپریشنل سسٹم میں اپڈیشن ہوتی ہے ڈیشن کس طرح ہو سکتی ہے مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ تھا اس کے والد صاحب کی پوسٹنگ اسلام آباد سے کسی اور کیمپس میں ہو گئی سے لاہور کیمپس میں ہو گئی جب ان کی پوسٹنگ لاہور ہو گئی تو اسٹوڈنٹ کو ازیومنگ ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی رشتہ دار نہیں تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا اب آپ اسی ٹیبل کو دوبارہ دیکھیں جس میں کہ بارہ روز تھی اور اس میں شاید چھ یا سات انٹریز اسلام آباد کی تھی تو ہر انٹری جو ہے وہاں پہ چینج کرنا پڑے گا یہ بڑا انفیزبل طریقہ ہے اس لیے ٹیبل کو ہم فرسٹ نارمل فارم سے سیکنڈ نارمل فارم کی طرف لے کے جائیں گے اب ساتھیوں میں آپ کو کچھ سیکنڈ نارمل فارم کے بارے میں بتاتا ہوں ایوری نان کی کالم فلی ڈپنٹ آن دا پرائمری کی اس میں ایک بات غور کرنے والی ہے ایک فلی ڈیپینڈینسی ہے ایک فنکشنل ڈپینڈینسی ہے جب ہم تھرڈ نارمل فارم کی بات کریں گے تو ہم فنکشنل ڈپینڈینسی کی بات کریں گے یہاں فلی ڈیپینڈینسی کی بات ہو رہی ہے تو ساتھیوں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ سیکنڈ نارمل فارم کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں پراپرٹیز بتانے سے سمجھانے سے شاید آپ کو بات اتنی صحیح سمجھنا ہے آئے نشین نہ ہو سکے تو میں آپ کو اگزیکٹلی exactly بتاتا ہوں اگلی سلائڈ میں کہ جو ٹیبل فسٹ تھا وہ سیکنڈ نارمل فارم میں کیوں نہیں ہے اور جب میں آپ کو وہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور آپ کو جن کالمس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس ڈپینڈنسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جب میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو یقیناً دوستوں اور ساتھیوں اور طلبہ و طالبات آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تو ذرا ڈیٹیل کی طرف دیکھتے ہیں اور ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ٹیبل فسٹ سیکنڈ نارمل فارم میں کیوں نہیں ہے ٹیبل فرسٹ سیکنڈ نارمل فارم میں اس لیے نہیں ہے بیکاز ڈگری اینڈ کیمپس آر فنکشنلی ڈپینڈنٹ اپان اونلی دا کالم اسٹوڈینٹ آئی ڈی کورس آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ایک بات آپ نے نوٹ کر لی ہوگی کہ جو کیمپس کا تھا شہر وہ شہر کی بیسس پہ ڈگری ڈیفائن ہو رہی تھی جب آپ اسٹوڈنٹ آئی ڈی کو ساتھ لیتے ہیں تو کیمپس اور ڈگری کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کیمپس یونیک نہیں ہیں جیسے کہ آپ کو کالم میں بھی نظر آ رہا ہوگا ہاں اگر آپ اسٹوڈینٹ آئی ڈی اور کورس کو ملا کے ایک کمپوزٹ کی بنائیں تو پھر آپ مارکس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اسٹوڈینٹ آئی ڈی اور کورس مل کے بھی یونیک ریلیشن شپس کیے جا سکتے ہیں تو عزیز طلبہ و طالبات اور ساتھیوں آپ کو یہ تو اب سمجھ آگ چکا ہوگا سلائیڈ دیکھ کے بھی بات سمجھ آ جائے گی ٹیبل دیکھ کے بھی بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ٹیبل فرسٹ سیکنڈ نارمل فارم میں کیوں نہیں تھا اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ٹیبل فرسٹ کو ہم سیکنڈ نارمل فارم میں کیسے لے کے آئیں گے ٹو ٹرانسفارم دا ٹیبل فرسٹ انٹو سیکنڈ نارمل فارم ہم نے کیا کیا جو کالم ایس آئی ڈی یا اسٹوڈنٹ آئی ڈی تھا اور ڈگری اور کیمپس تھا اس کو ہم نے ٹیبل سے الگ کر لیا ان کالمس کو الگ کر کے ہم نے ایک نیا ٹیبل بنا لیا جس ٹیبل کا نام رجسٹریشن ہے اور رجسٹریشن ٹیبل میں جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی آ جائے گا اسٹوڈنٹ آئی ڈی بیکمز دا پرائمری کی آف دس نیو ٹیبل تو ساتھی آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا ٹیبل کو ہم نے کیسے ٹرانسفارم کیا زیادہ بات سمجھانے کے میں آپ کو اب یہ دکھاتا ہوں کہ ٹیبل ٹرانسفارم ہونے کے بعد کیسے نظر آتے ہیں تو ہم اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں رزلٹ آف ٹرانسفارمنگ دا ٹیبل فرام فرسٹ نارمل فارم ٹو سیکنڈ نارمل فارم اب ساتھیوں جو اسکرین پہ آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں دو ٹیبل بن چکے ہیں ایک رجسٹریشن کا ٹیبل ہے ایک پرفارمنس کا ٹیبل ہے جو رجسٹریشن کا ٹیبل ہے اس میں اسٹوڈنٹ آئی ڈی ایک پرائمری کی ہے اور جو پرفارمنس کا ٹیبل ہے اس میں آپ غور کریں تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور کورس یونیکلی مارکس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں پتہ یہ چلا کہ جو ٹیبل پرفارمنس ہے وہ سیکنڈ نارمل فارم میں آ گیا ہے سیکنڈ نارمل فارم میں آنے کے بعد جو اناملیز تھیں وہ یقیناً اس کی ختم ہو جاتی ہیں اور ختم ہو گئی بھی ہیں لیکن اس کے اور کیا فوائد ہیں ان فوائد کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو ساتھیوں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ٹیبل کو جو کہ فرسٹ ٹیبل تھا اس کو ہم سیکنڈ نارمل فارم میں کیسے لے کے آئے اور سیکنڈ نارمل فارم میں ٹیبل کیسا بن کے نظر آتے ہیں جو کہ ٹیبل پرفارمنس ہے میں نے چند سلائڈ پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ریفرنس سے نارملائزیشن کے بڑے سگنیفیکینٹ ایشوز ہیں اور امپورٹنس ہے وہ کیا ہے وہ امپورٹنس کیا ہے وہ میموری کے ریفرنس سے ہے وہ سائز کے ریفرنس سے ہے تو آئیے میں تھوڑا آپ کو ڈیٹیل میں یہ بتاتا ہوں کوانٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینس کیا ہیں اگر آپ ٹیبل جو کہ نارملائز ہو چکے ہیں اب آپ کے پاس ایک ٹیبل پرفارمنس ہے جو کہ سیکنڈ نارمل فارم میں ہے آپ کے پاس ایک ٹیبل رجسٹریشن ہے جو کہ ابھی سیکنڈ نارمل فارم میں نہیں آیا جس کو ہم مزید اس پہ کام کریں گے لیکن اگر آپ ان دونوں ٹیبلز میں جو ریکڈز ہیں یا جو سیلز ہیں یعنی کہ رو اور کالم کے انٹرسیکشن اگر آپ ان کو گنتی کریں کاؤنٹ کریں اور اس کو کمپیر کریں آپ جو کہ سنگل ٹیبل کے ساتھ تھا تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ سنگل ٹیبل میں سکسٹی سیلز تھے ساٹھ سیل تھے جو موجودہ ٹیبل آپ کے سامنے جن کو آپ نے چینج کیا ہے اس میں ففٹی ون سیلز ہیں مطلب کہنے کا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ففٹین پرسن ففٹین پرسینٹ پندرہ فیصد اسپیس کم استعمال ہوئی ہے نارملائزیشن سے پندرہ فیصد سپیس کم استعمال ہوئی ہے اس کے زیادہ اور بھی فوائد ہیں کیونکہ جس ٹیبل کو ہم نے الگ کر دیا ہے جو کہ اس وقت سیکنڈ نارمل فارم میں نہیں ہے جس کا نام رجسٹریشن ہے اس ٹیبل میں ٹیکسچل انٹریز ہیں ٹیکسچل انٹری وہ انٹری ہے جو کہ شہر کا نام ٹیکسٹ میں لکھا ہوا ہے یہ بہت کم دفعہ اب آ رہی ہیں پورے آپ کے اسکیما کے اندر پہلے یہ بارہ دفعہ آ رہی تھیں تو جو موجودہ شکل آپ کے پاس نارملائزیشن کے بعد آئی ہے اس میں اگر آپ ٹوٹل سپیس کو دیکھیں سیلز کو کاؤنٹ کریں تو جو سیونگ ہے وہ ففٹی ایٹ تک ہے یہ شاید او اول ٹی پی سسٹمز کے اندر اتنی سگنیفکینٹ نہ ہو لیکن ڈیٹا ویئر ہاؤس جہاں ہم ٹیرا بائٹس کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے صرف نارملائزیشن کرنے سے اگر پہلے ریکوائرمنٹ ایک ٹیرا بائٹ کی تھی تو دیٹ ہیز ناؤ گاؤن ڈاؤن ٹو اباؤٹ فائیو گیگا بائٹس آدھا ہو گئے تو یہ ایک اور ریزن ہے نارملائز کرنے کا یہ باتیں بتانے کا مقصد ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ریفرنس سے اس لیے ہے کہ بعض لوگ کیونکہ ایک مس ہوتی ہے کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس چونکہ ڈی نارملائز ہوتا ہے اس لیے نارملائزیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اب ساتھیوں ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے سیکنڈ نارمل فارم میں ماڈیفیکیشن اناملیز ماڈیفکیشن اناملیز کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چینجز لے کے آئیں گے ٹیبل اسٹرکچر کے اندر تو اس سے ایسی کنڈیشنز ایکسیپشنل کنڈیشنز پیدا ہوں گی جو کہ آپ چاہتے تھے کہ نہ ہوں لیکن باوجود کوشش کے کامیاب نہ ہو سکیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انوملیز کیوں آتی ہیں ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ان اناملیز کے بارے میں ڈیٹیل سے جاتے ہیں کہ وہ اناملیز کیا ہیں آپ کے سمجھانے کے لیے سمجھ کے لیے انوملیز کی تھوڑا سا ٹیکسٹ بھی آپ کو سکرین پہ دکھایا جائے گا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو پہلے ہم انسرٹ انوملی کی بات کرتے ہیں انٹل اے اسٹوڈنٹ گیٹس رجسٹرڈ ان اے ڈگری پروگرام دیٹ پروگرام کی بی تو جیسا کہ ساتھیوں آپ نے سلائیڈ پہ دیکھا انسرٹ اناملی یہ بڑی عجیب سی بات ہے بات عجیب اس لیے ہے کہ پہلے یونیورسٹی کورس آفر کرتے ہیں مختلف کورسز آفر کیے جاتے ہیں اخبار میں اشتار دیے جاتے ہیں اور کورسپونڈنگلی ڈیٹا بیس میں انٹری بھی کر دی جاتی ہے اس کے بعد اسٹوڈینٹس جب داخلہ لے لیتے ہیں اور کورس میں رجسٹریشن کراتے ہیں اس وقت ان کا ڈیٹا ڈیٹا بیس میں چلا جاتا ہے یہ انوملی کہتی ہے کہ پہلے اسٹوڈینٹ آئے گا تو پھر کورس ہونا چاہیے یہ ایک انوملی ہے یہ انوملی اس لیے ہے کہ جس ٹیبل کے بارے میں ہم جن ٹیبلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ٹیبل تھرڈ نارمل فارم میں نہیں ہے تو جب تک ٹیبل تھرڈ نارمل فارم میں نہیں آئے گا یہ انواملی موجود رہے گی اس کے بعد ساتھیوں ہم اگلی انوملی کی طرف جاتے ہیں جو کہ ڈلیٹ انوملی ہے ڈیلیٹ اناملی فار دا سیکنڈ نارمل فارم جیسے کہ آپ نے فرسٹ نارمل فارم میں دیکھا بھی تھا اور میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی اسٹوڈینٹ یونیورسٹی چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کی کورسپونڈنگ رو کو نکال دیتے ہیں تو سارا ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے ڈیٹا ضائع اس لیے ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کا ٹیبل اسٹرکچر تھرڈ نارمل فارم میں نہیں ہے تو ساتھ ہی وہ ہم نے اب دیکھی سیکنڈ نارمل فارم کی انارملیز اور ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی کہ یہ اناملیز اس لیے ہے کہ ٹیبل کو اگلے نارمل فارم میں لے جانے کی ضرورت ہے تو ہی آئیں ہم اب اگلے نارمل فارم کی طرف چلتے ہیں جس کو کہ تھرڈ نارمل فارم کہا جاتا ہے تھرڈ نارمل فارم آل مسٹ بی فنکشنلی آپ غور کریں ہم نے سیکنڈ نارمل فارم میں بات کی تھی فلی ڈپینڈنسی کی اب ہم بات کر رہے ہیں فنکشنل ڈپینڈنسی کی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں اور باقی آپ کو سلائیڈز پہ دکھائیں گے ٹیبل پرفارمنس از آلریڈی ان تھرڈ نارمل فارم وائی دا نان کی کالم مارکس از فلی ڈپینڈنٹ اپون دا پرائمری کی وچ از اسٹوڈنٹ آئی ڈی اینڈ دا ڈگری لیکن ٹیبل رجسٹریشن سیکنڈ نارمل فارم میں ہے تھرڈ نارمل فارم میں نہیں ہے کیوں اس میں ایک ٹرانزٹو ڈپینڈینسی ہے وہ ڈپینڈنسی کیا ہے وہ ڈپینڈینسی اس میں اس لیے آ ہے نان کی کالم دیٹ از اے ڈیٹرمنٹ آف کی از دا ڈیٹرمیٹ آف ادر کالمس آگے چلیں رجسٹریشن ٹیبل میں جب ہم اسٹوڈنٹ آئی ڈی کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ آئی ڈی سے ڈگری کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے سملرلی رجسٹریشن ٹیبل میں اسٹوڈینٹ آئی ڈی سے کیمپس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے اور کیمپس سے ڈگری کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے یہ ایک مسئلہ ہے کیوں مسئلہ ہے بیکوز رجسٹریشن ٹیبل میں ڈگری از ڈیٹرمنڈ بوتھ بائی دا پرائمری کی ایس آئی ڈی وچ از دا اسٹوڈنٹ آئی ڈی اینڈ نان کی کالم وچ از کیمپس اب ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ٹرانسفارمیشنس کیسے کرنی ہے مسائل تو آپ کے سامنے آگئے آپ کو بتا دیا اب سوال یہ ہے کہ ٹیبل کو جو ٹیبلز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کو ہم نے تھرڈ نارمل فارم میں کیسے لے کے جانا ہے تھرڈ نارمل فارم میں ہم کیسے لے کے جائیں گے اور آپ کو شکل کیسے نظر آئے گی یہ میں آپ کو سلائیڈ کی مدد سے بتاتا ہوں رجسٹریشن ٹیبل کو تھرڈ نارمل فارم میں لانے کے لیے وی ول کریٹ اے نیو ٹیبل جس کو ہم کیمپس ڈگری کہیں گے اور جو کالمس کیمپس کے ہیں اور ڈگری کے ہیں وہ اس ٹیبل میں لے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو کالم ڈگری ہے اس کو اوریجنل ٹیبل سے ڈلیٹ کر دیا جائے گا کیمپس ٹیبل میں ڈگری کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اوریجنل ٹیبل سے and campus is left behind to serve as a foreign کی to the campus degree ٹیبل and the ٹیبل table ری renamed to student campus ٹیبل to reflect its semantic meaning تو ساتھ ہی ہم نے دیکھا جو میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا کہ جب ٹیبل کو ہم سیکنڈ normal form سے تھرڈ نارمل فارم پہ لے کے آئے تو ٹیبلس کی کیا شکلیں بنی یہ ہم دیکھ چکے ہیں اب شکلیں بنانے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹرانسفارمیشن سے ہم نے اچیو کیا کیا ہم نے اس سے حاصل کیا کیا وہ حاصل محصول کرنے کے لیے میں آپ کو اب ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ ہم کیسے آپریشنس کر سکتے ہیں جو پہلے ہمارے لیے مشکل ہو رہے تھے اس لیے کہ ٹیبل صحیح شکل میں نہیں تھا تو اگلے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اناملیز کیسے ریموو ہوئیں میں اب باری باری آپ کو انسرٹ اپ ڈیٹ اور ڈلیٹ کی کیوریز کے بارے میں بتاؤں گا ان کو ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہم جو مسائل لے کے آگے بڑھے تھے ہم نے نارملائزیشن کے ساتھ ان مسائل پہ قابو کس طرح پایا تو پہلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں انسرٹ ایبل ٹو فرسٹ آفر اے ڈگری پروگرام اینڈ دین اسٹوڈینٹس آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹیبل تھرڈ نارمل فارم میں نہیں آیا تھا تو پہلے اسٹوڈینٹ کو کورس کے لیے رجسٹر کرانا پڑتا تھا پھر وہ کورس آفر ہوتا تھا یہ ایک بڑی سنگین اناملی تھی چونکہ ٹیبل تھرڈ نارمل فارم میں آ گیا ہے اس لیے اب ہم اپنے ڈیٹا ویس میں مختلف کورسز کو یا ڈگری پروگرامس کو انٹر کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے الیکٹریکل انجینئرنگ آفر کر دی کمپیوٹر انجینئرنگ آفر کر دی یا کمپیوٹر سائنس کا ڈگری پروگرام آفر کر دی ہے اور اب اسٹوڈنٹس ان پروگرامز میں رجسٹر کر سکتے ہیں پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا تو ہم انسرٹ اناملی پہ ہم نے قابو پا لیا ہم اگلی انوملی کو دیکھتے ہیں اپ ڈیٹ انوملی جو پہلے آ رہی تھی اب کیا صورت حال ہے اپ مائگریٹنگ اسٹوڈینٹس بٹوین کیمپسز بائی چینجنگ اے رو اسٹوڈینٹس کا کیمپس ٹو کیمپس مائگریٹ کرنا کوئی ایکسیپشنل کنڈیشن نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیرنٹس کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے ایک کیمپس سے دوسرے کیمپس کی طرف اسٹوڈینٹ کو بھی ساتھ جانا پڑ سکتا ہے جب ہم ٹیبلس کو لے کے شروع کیا تھا جیسے کہ فرسٹ نارمل فارم میں بھی تھا اور جب ہم تھرڈ نارمل فارم میں نہیں پہنچے تھے تو مائگریشن کی صورت میں ملٹیپل روز میں انٹری کرنی پڑتی تھی اور جو ملٹیپل روز میں انٹری کرنی پڑتی تھی اس کا ایک اپ ڈیٹ کاسٹ تھی اس میں وقت کا ضیاع ہوتا تھا چونکہ ٹیبل تھرڈ نارمل فارم میں آ گیا ہے اس لیے صرف اور صرف ایک رو میں انٹری صحیح کر دیں سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم نے ایک اور اناملی پہ قابو پا لیا اب ہم اس کے بعد اگلی اناملی پہ چلتے ہیں جس کو ہم کر چکے ہیں ڈیلیٹ ڈیلیٹنگ انفارمیشن اباؤٹ اے کورس وداؤٹ ڈلیٹنگ فیکٹس اباؤٹ آل کالمس ان دا ریکڈ کورس کے بارے میں انفارمیشن ڈیلیٹ کرنے سے ساری انفارمیشن کا زیاد نہیں ہونا چاہیے اب ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ ٹیبل تھرڈ نارمل فارم میں آ چکا ہے ساتھیوں ہم نے یہ دیکھا کہ نارملائزیشن سے کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں بات چیت کی اس کا جو ریفرنس ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس کے ساتھ وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کو کنکلوڈ کریں جب بھی ہم ڈی نارملائز کریں گے ٹیبلز کو جب بھی ہم اسکیم کو ڈی نارملائز کریں گے تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جن انارملیز کو ہم نے بڑی محنت سے ریموو کیا تھا مطلب میرا کہنا کہ یہ ہے جو انسرٹ ڈیلیٹ اپ ڈیٹ کی انارملیز جو آ رہی تھیں سیکنڈ نارمل فارم میں اور ہم تھرڈ نارمل فارم میں لا کے اناملی سے آزاد ہو گئے تھے جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ٹیبلز کو ڈی نارملائز کریں گے تو وہ انارملیز دوبارہ سے آ جائیں گی دے ری ریسرفس اگین ڈیٹا ویئر ہاؤز انوائرمنٹ کے اندر ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ان انارملیز کو ہم کنٹرول کریں گے کچھ ٹریگرز استعمال کیے جاتے ہیں کچھ بیچ پروسیسنگ استعمال کی جاتی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے بات چیت کریں گے ایک اور وجہ جو اتنے خطرے کا باعث نہیں ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈی نارملائز کرنے کا وہ یہ ہے کہ او ایل ٹی پی میں نارملائزیشن اس لیے کی جاتی ہے کہ اپڈیشن سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے میں آپ کو جو شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤز میں اپڈیشن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس لیے جب ہم ٹیبلز کو ڈی نارملائز کرتے ہیں ڈیٹا ویئر ہاؤز انوائرمنٹ میں تو اتنے سیریس مسائل پیدا نہیں ہوتے اور جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم طریقے سے ریزالو کر لیتے ہیں اور کیا جاتا ہے اس کے ساتھ طلبہ و طالبات عزیز دوستوں اور ساتھیوں میں آپ کو کنکلوجنز کی طرف لے کے چلتا ہوں آج کے لیکچر کی پہلی کنکلوجن تو یہ ہے کہ جو نارملائزیشن کا افیکٹ ہے وہ کیومیٹو ہے کیومولیٹو کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ٹیبل سیکنڈ نارمل فارم میں ہے تو وہ فرسٹ نارمل فارم میں بھی ہوگا اور اگر وہ تھرڈ نارمل فارم میں ہے تو وہ سیکنڈ نارمل فارم میں بھی ہوگا اور اس طرح اس کو ہم آگے چلاتے جاتے ہیں دوسری کنکلوژ یہ ہے کہ عام طور پہ ٹیبلز کو سیکنڈ نارمل فارم میں ہی رکھا جاتا ہے سیکنڈ نارمل فارم میں ٹیبل رکھنے سے بہت ساری انارملیز ریزالو ہو جاتی ہیں ایک بات کا آپ ذہن میں رکھیں خیال جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا آج کے لیکچر میں لیکچر نمبر چھ کے اندر کہ ہم نارملائزیشن اس لیے نہیں کرتے نارملائزیشن فار دا سیک آف نارملائزیشن بلکہ ہم ٹوٹل پکچر کو دیکھتے ہیں اپنی اپلیکیشن انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں نیچر آف دا کیوریز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نارملائز کرتے ہیں تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ٹیبل سیکنڈ نارمل فارم میں ہوتے ہیں تو کام ٹھیک ٹھاک چل ہی جاتا ہے اس لیے سیکنڈ نارمل فارم تک ہی جایا جاتا ہے سیکنڈ نارمل فارم کا جو بہت بڑا ایک فائدہ ہے ٹیبل کو فرسٹ سے سیکنڈ نارمل فارم میں لانے کا کہ بہت زیادہ ریڈنڈنسی سے جان چھٹ جاتی ہے اس کے بعد جو اگلی کنکلوژن ہے آج کے لیکچر کی وہ یہ ہے کہ ٹیبل کو اگر آپ تھرڈ نارمل فارم میں لے کے آئیں گے تو اس کے ساتھ جو آپ کا ایفرٹ ہے اور جو کیوریز کی جو کمپلیکسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح آپ ٹیبلس کو نارملائز کرتے جاتے ہیں اس طرح آپ ٹیبلز کی تعداد میں بھی تو اضافہ کرتے جاتے ہیں اور جب آپ ٹیبلز کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں اور جب آپ ایک کوئی جوائن کیوری چلائیں گے تو ان ٹیبلز کو جن کو آپ نے محنت سے الگ کیا تھا ان کو پھر آپ کو جوڑنا بھی تو پڑتا ہے اور جوائن کی کاسٹ ہوتی ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے فرام دا پوائنٹ آف استھیٹکس بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی لاجیکلی سب چیزیں الگ الگ ہیں اور ویل well ڈیفائنڈ ہے لیکن اس کی ایک کاؤسٹ ہے اور وہ پرفارمنس کی صورت میں کاسٹ نظر آتی ہے تو تھرڈ ناول فارم میں لانے کی ہے جیسے میں نے آپ سے تھا اٹس آل ٹریڈ آفس اس کے بعد بھی اگلی نارمل فارمز بھی آتی ہیں جیسے کہ فورتھ نارمل فارم بھی ہے اور ففتھ نارمل فارم بھی ہے اور ان نارمل فارمز کا زیادہ سگنیفیکینس ایکڈیمک ہے عام حالات میں جب ہم ایکچول سسٹمز بناتے ہیں اور ان کو چلاتے ہیں ان میں ان نارمل فارمز کا ایسا ایفیکٹ نہیں ہوتا اس کے ساتھ آج کے لیکچر تو ختم ہوا لیکن جانے سے پہلے میں ایک ای میل کا جواب دینا چاہوں گا جس کا تعلق پچھلے لیکچر سے ہے پچھلے لیکچرز میں میں بات کرتا رہا ہوں ڈی ایس ایس یا ڈیسیجن سپورٹ سسٹمز کے بارے میں اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں سوال یہ تھا کہ ڈسیزن سپورٹ سسٹم کیا ایک ہی ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ قسموں کے بھی ہوتے ہیں تو ڈسیجن سپورٹ سسٹمس کافی قسموں کے ہوتے ہیں ہم ساری ڈیٹیلز میں تو جان نہیں سکتے کچھ میں آپ بتاتا چلوں آپ کو ایک ڈسیزن سپورٹ سسٹم کی جو قسم ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹا ڈریون ڈیسیزن سپورٹ سسٹم ڈیٹا ڈریون ڈسیزن سپورٹ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا کو لے کے آپ سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں یعنی کہ جو سارا کا سارا سسٹم ہے وہ ڈیٹا ہی کے بیس پہ بنا ہوتا ہے اور ڈیٹا اس کو ڈرائیو کرتا ہے اس کو آگے لے کے چلتا ہے یہ تو بڑا لٹل سا میں نے میننگ بتا دیا آپ کو مطلب اس کا ایک اور طرح سے اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ڈیسیجنز آ رہے ہیں جو آپ ڈسیزن لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان ڈیسیجنز کے لیے آپ نے ڈیٹا کو استعمال کیا ہے یعنی کہ آپ نے کیوریز لکھی ہیں سیکو لکھی ہے یعنی کہ آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤس استعمال کیا ہے مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ اے ڈیٹا ویئر ہاؤس از ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن سپورٹ سسٹم اس کے بارے میں تو ہم نے خاصی بات کی ہے اس کے بعد ایک اور ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں نالج ڈریون ڈیسیجن سپورٹ سسٹم نالج ڈریون کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ چوری کی بیسس کے اوپر آگے نہیں چل سکتے چوری کی بیس پہ آگے نہیں جا سکتے جیسا کہ آپ نے ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن سپورٹ سسٹم میں کیا تھا جیسا کہ آپ نے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کیا تھا تو جو نالج ڈریون ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ہوتے ہیں ان میں ڈیٹا مائننگ آ جاتی ہے ڈیٹا مائننگ میں نالج کہاں سے آتا ہے نالج کی آٹومیٹک ایکسٹریکشن ہوتی ہے آٹومیٹک ایکسٹریکشن کس طرح سے ہوتی ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس پہ تین کے قریب لیکچرز کریں گے ڈیٹا مائننگ کے اوپر لیکن ڈیٹا مائننگ کی دو خاص ڈفرینس ہیں دو کلاسز ہیں دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں کلاسیفیکیشن اور ایک کو کہتے ہیں کلسٹرنگ میں نالج کے ریفرنس سے کلاسیفکیشن کی بات کروں گا کلاسیفکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ٹیبل میں ڈیٹا ہے اس میں جیسے بھی ریلیشن شپس ہیں ان ریلیشن شپس کو ہم آٹومیٹکلی نکالتے ہیں اس سے رولز پیدا ہوتے ہیں رولز نکالے جاتے ہیں رول کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی وزن اتنا ہے ہائٹ اتنی ہے بلڈ پریشر اتنا ہے تو وہ شاید صحت مند ہے اور کسی ایک نوکری کے لیے صحیح ہے یہ کیسے پتا چلے گا یہ کلاسفیکیشن سے پتہ چلے گا تو نالج جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس سے نکالا جاتا ہے یہ تو ہو گیا نالج ڈریون ڈیسیجن سپورٹ سسٹم اس کے بعد ایک اور بھی تیسری قسم ڈسیزن سپورٹ سسٹم کی ہے جس کو کہتے ہیں ماڈل ڈریون ڈیسیجن سپورٹ سسٹم ماڈل ڈریویژ کا مطلب یہ ہوا اس کے جو ڈیٹا میں جو ریلیشن شپس تھے ان کو آپ نے نکالا تو نہیں لیکن آپ نے اسٹیٹسٹکلی ان ریلیشن شپس کو لے کے ایک ماڈل کریٹ کیا یہ ماڈل میتھمیٹیکل بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایکسپریشنس کی فارم میں میتھمیٹیکل فارمولاز کے فارم میں اور یہ ماڈل پروبلسٹک بھی ہو سکتے ہے پرابلسٹک ماڈل کی مثال بڑی آسان سی ہے جیسے کہ بیزین ماڈلنگ ہے بیزین ماڈلنگ میں کیا ہوتا ہے ہم اس کورس میں پڑھیں گے تو نہیں یہ بیزین ماڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ ایونٹس کی کیا پرابیبلٹی تھی اور ان ایونٹس کی بیسس کے اوپر آپ کی جو ہائپوتھس ہے اس کو سکسیسفل ہونے کو یا کامیاب نہ ہونے کی کیا پرابیبلٹیز ہیں اور ان کی بیسس پہ پھر آپ ان نون فیکٹرز کو لے کے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ ہم ہمارے پاس اگر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ پاکستان کے کون سے حصے میں کون سی فصل ہوتی ہے وہاں کے موسمی حالات کے ہیں زمینی حالات کی ہیں تو اگلا سوال ہم یہ پوچھ سکتے ہیں یوزنگ بیزین ماڈلنگ کہ پاکستان کے اگر ان ان حصوں میں یہ یہ حالات ہیں تو اس فصل کی ہونے کی پرابلٹی کیا ہے یہ بی ماڈلنگ گئے اس کے بعد اور بھی قسمیں ہیں ڈسیجن سپورٹ سسٹمز کی ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے وقت اس کی اجازت نہیں دیتا لیکن آخری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جو کہ آپ بھی ذہن نشین کر لیں اور جن سے بھی آپ کی ڈسیزن سپورٹ سسٹم کے بارے میں بات ہو ان کو بھی آپ سمجھا دیں اور وہ بات یہ ہے کہ ڈسیجن سپورٹ سسٹمز ڈسیجن میکنگ میں مدد کرتے ہیں ڈسیجن سپورٹ سسٹمس آر ناٹ ڈسیجن میکنگ سسٹمس تو بعد یہ ہم کر رہے تھے کہ ڈسیجن سپورٹ سسٹم نے آپ کی مدد کرنی ہے ڈسیجن سپورٹ سسٹم مدد تو کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ڈسیجن سپورٹ سسٹم کوئی امرتھارا ٹائپ چیز ہے جس کو کہ انگریزی میں پین کیا کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈسیزن سپورٹ سسٹمز کی اپنی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں میں مختصر طور پہ آپ کو ان لمیٹیشنس کے بارے میں بتاتا ہوں ہم ڈسیجن سپورٹ سسٹمز کو اس طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو انسانی نالج ہے یا جو انسان کی عقل ہے یا جو انسان کے سوچنے کا پروسیس ہے اس کو ہم امیٹیٹ کر سکیں اس کو ہم ڈیٹا بیس میں ڈال سکیں انسان تو اشرف المخلوقات ہے تو جو انسان کی سوچ کی کیپیسٹی ہے اس کو ممک کرنا یا اس کو ریپلیکیٹ کرنا یا اس کی نقل کر لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے تو یہ ایک لمیٹیشن ہے ڈسیزن سپورٹ سسٹمز کی کہ یہ آپ کے ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتے ان کی ایک یہ لمیٹیشن ہوگی ان کی ایک اور بھی لمیٹیشن ہے ان کی دوسری لمیٹیشن یہ ہے کہ ڈسیزن سپورٹ سسٹم جب ہم بناتے ہیں تو ایک خاص اسپیسیفک اپلیکیشن ڈومین کے لیے بناتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لیکچر میں کہ انشورنس کے لئے ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتا ہے یا ٹیلی کمیونیکیشن کے لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتا ہے یا فائنینسز کے لیے ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتا ہے تو وہ بڑے اسپیسیفک قسم کی اپلیکیشن ایریا کے لیے ڈسیجن سپورٹ سسٹم بنائے جاتے ہیں ایسا ہم ڈسیجن سپورٹ سسٹم نہیں بنا سکتے جو کہ مختلف ایپلیکیشنس پہ ایک ساتھ چل سکتا ہو تو یہ ایک لمیٹیشن ایک اور ڈیسی سپورٹ سسٹم کی بن کے آگئی گئی سپورٹ سسٹم جو لوگ بناتے ہیں ان کا اپنا بیک گراؤنڈ کا بھی بڑا سگنیفیکینٹ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی ایکچوئل فائنل فنکشنگ کے اوپر کہ اس نے کیسے کام کرنا ہے اگر وہ لوگ کسی ایک خاص فریم سیٹ یا ایک خاص بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں تو وہ اسی طرح کا ایک سسٹم بن کے آئے گا اور اسی طرح کا ایک سسٹم بنے گا یہ اس کی ایک لمیٹیشن بھی ہو سکتی ہے اور لمیٹیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد ڈسیزن سپورٹ سسٹم کی ایک اور لمیٹیشن ہے وہ لمیٹیشن یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈپینڈ زیادہ کرنا ضرورت سے زیادہ کرنا ایک خطرے کی علامت بھی ہو سکتی ہے آپ نے ڈسیزن سپورٹ سسٹم استعمال کرنا ہے لیکن اوورلی اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرنا تو مقصد یہ بتانے کا یہ تھا کہ ہم جو چیز استعمال کر رہے ہیں ہم جس ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس چیز کے بارے میں یہ کورس چل رہا ہے وہ کوئی پرفیکٹ چیز نہیں ہے اور جب آپ کو پتا ہو کہ آپ جس چیز کو استعمال کریں گے اس کی لیمٹیشنز کیا ہیں تو اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ